اللہ والسلام علی یا رسول اللہ والسلام علی یا حبیب اللہ اصوال و سلام علی کا نبی کے نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے احکام تجارت اور اس میں آپ اپنے کاروبار سے متعلق ملازمت سے متعلق ذرائع آمدنی سے متعلق اور مالی لین دین سے متعلق سوالات پیش کر سکتے ہیں مدنی چینل کی اسکرین پر آپ کالز کے لیے واٹس ایپ کے لیے نمبر دیکھ رہے ہوں گے تو آپ اپنا فون اٹھائیے کال بھی کر سکتے ہیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں اپنا پیغام اپنی کالز اپنے سوالات ریکارڈ کروا دیجیے انشاءاللہ شاء ممکنہ صورت میں شامل سلسلہ کیے جائیں گے اور ہمارے ساتھ حضرت معمول ہوں گے مفتی علی ازغر اطاری المدنی صاحب اور ان شاء اللہ کے سوالات کے جوابات مفتی صاحب سے لیں گے اور آپ کی طرف بڑھائیں گے سلسلے میں درود پاک کی فضیل شامل کرتے ہیں نبی رحمت شفیع امر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ علی وسلم آپ کی کالس موجود ہیں سوالات موجود ہیں اسی کی طرف بڑھتے ہیں اور بھی لیں گے اور پھر مفتی صاحب کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ مفتی صاحب سے جواب لیں گے جی سر بار بار میں میرا یہ سوال ہے کہ میں نے سے ایک لاکھ روپے لیے تھے اور اس سے کہا تھا کہ ہمارا بزنس کے لیے لیے تھے ایک لاکھ روپئے سے کہا تھا کہ کام میں لگائیں گے تو تین چار ہزار روپے آمدنی ہے اس میں تو ماشاء سے وہ بالکل کام تین چار ہزار روپے آمدنی ہے اس کی لیکن آ... کام اسٹارٹ ہوا نہیں ابھی کام اسٹارٹ ہوا نہیں یعنی کہ اب ایک مہینے پہلے لیے تھے پندرہ دن کا کام اسٹارٹ نہیں ہوا تو میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ میں روز کے دوں گا اب میں اس کو پندرہ دن کے تو کام جو دے رہا تھا پندرہ دن کے جو میں نے دے دیا ان کو جو کام اسٹارٹ نہیں ہوا تھا کیا وہ مجھے پیسے ان کو دینا جائز ہے یا نہ جائز تھے ٹھیک ہے جی پڑھتے مفتی صاحب کی طرف الحمدللہ رب العالمین <coughs> علی سید اما بعد فاعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن رحمان شرکت جو ہے وہ دو افراد اپنا رفس المال ملاتے ہیں کیپٹل ملاتے ہیں جو نقد روپیہ ہے وہ ملاتے ہیں اور ملانے کے بعد پھر کسی کاروبار کا آغاز کرتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی پارٹنر کو ملا لیں ساتھ میں اور کہیں کہ اندازن اتنے ہزار نفع ہو جائے گا میں آپ کو دیا کروں گا یہ تصور غلط ہے اور یہ طریقہ کار اختیار کرنا جائز نہیں ہے کمی بیچی ہو جب بھی میں شرکت کا مطلب کیا ہے کہ دونوں کے پیسے ملے پیسے ملنے کے بعد تجارت کا آغاز ہوگا مثال کے طور پر کریانے کی دکان ہے تو اب خرید و فروخت شروع ہوگی تو جب خرید و فروخت شروع ہوگی تو جو چیز انہوں نے پانچ روپے کی خریدی وہ ساڑھے پانچ کی بیچی چھ کی بیچی تو یوں یہ ہے کہ ان کے پاس انکم آتی جائے گی جی یہ سارا کا سارا نفع نہیں ہے اب یہ کیا کریں گے کچھ عرصے بعد اس کی کلوزنگ کریں گے صحیح. اور یہ دیکھیں گے کہ اس پورے عرصے کے اندر اخراجات کیا ہوئے ٹھیک اتنا کیپٹل تھا اتنے اخراجات یا ایکسپنس ہوئے صحیح. مختلف طرح کے صحیح ممکن ہے کوئی ملازم کام کر رہا ہو ممکن ہے لوڈنگ کا کے اخراجات شامل ہوں یوٹیلٹی بلز کے اخراجات شامل ہوں جی تو جو عرف کے مطابق جو بھی طریقہ ہے عرف و شریعت کے مطابق اس کے مطابق یہ ایکسپینس اخراجات الگ کر لیں گے ٹھیک اب اخراجات الگ کرنے کے بعد کیپٹل سے جو بھی زائد بچے گا وہ نفع کہلاتا ہے تو جب کام ہی اسٹارٹ نہیں ہوا جی ٹھیک ہے مطلب منصوبہ یہ تھا کہ 15 تاریخ کو دکان کی اوپننگ ہو گئی اور نہیں ہو سکی دس پندرہ دن زیادہ ہو گئے جی کہ جب کاروبار ہی سٹارٹ نہیں ہوا تو نفع کہاں سے آیا صحیح نفع ہی جب نہیں آیا تو دوسرا کیونکہ جو ہے وہ حقدار بن جائے گا ہوا نہیں, <coughs> نہیں ہوا تو جی یہی وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے مطلب مسئلہ شریعہ ہے کہ نفع مقرر کرتے وقت یہ ضروری ہے کہ وہ فیصد کے اعتبار سے رکھا جائے کوانٹٹی کے اعتبار سے نہیں رکھا جا سکتا کہ جتنے ہزار انہوں نے فکس کیا ہے جتنے سو فکس کیا ہے ہو سکتا ہے اتنا نفع ہی نہ ہو Sorry. کم ہو پھر کیا کریں گے فیصد کے اعتبار سے نفع ہوگا اور اس طریقۂ کار کے مطابق نفع نکلتا ہے یہ نہیں کہ صرف کیپیٹل ملانے سے مہینہ آ گیا تو نفع کا اقدار ہو گیا یہی تو فرق ہے سودی طریقہ کار اور کاروبار و تجارت کے اندر کہ سودی, سودی طریقہ کار کے اندر ہر مہینے جو ہے وہ نفع دینا ہی دینا ہوتا ہے Sorry. کاروبار ڈپینڈ کرتا ہے حالات و واقعات پر ٹھیک ہے کاروبار کے اندر جتنا گروتھ ہوگا اسی قدر زیادہ نفع ہوگا ٹھیک اگر نہیں ہے گروتھ یا چیز مہنگی خریدی تھی مارکیٹ گر, گر گئی سستا بیچنا پڑا تو اب نفع تو ہوگا ہی نہیں ٹھیک ہے تو یوں ڈیپینڈ کرتا ہے صورتحال پر نفع ہوگا تو دینا ہوگا ورنہ نہیں ٹھیک ہے ماشاء اللہ اگلی کار سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی ایسا نظر نہ ہوتے اگر ہم نے کسی شخص کو پیسے دیے نوٹ کی صورت میں کاغذ کا جو نوٹ ہوتا ہے اور جو ایک وہ پیش کی جاتی ہے سوٹ کے فلٹر میں جینس کا سیم ہونا اور جو اس کے پیمانے کا سیم ہونا اس فارمولہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور وہ مجھے ریٹرن میں جو हैं ہوتے ہیں کوائنز ہوتے ہیں کیا وہ ایکسٹرا اس میں مجھے دے سکتا ہے لیکٹ سے میں نے ون تھاؤزینڈ روپے یا دس ہزار روپیے دی ہیں کاغذ دس نوٹ اور جب وہ مجھے سکے کی صورت میں دیتا ہے تو لٹ سے پندرہ ہزار کیونکہ اس میں وہ جو اپنا جینس بھی اس میں ڈفرینٹ ہو جاتی ہے اور اپنا کیا کہتے ہیں پہلی جو اس کی شک ہوتی ہے وہ بھی پوری نہیں ہوتی ہے ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے جس میں جینٹس کا ایک ہونا اور خاص کا پیمانے کا ایک ہونا اور اس میں وہ دونوں جو حضرت فادر بریل رحمۃ بری اللہ علیہ نے بھی جو صرف الفقی میں بیان کیا اس کے تحت یہ دونوں چیزیں ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں تو اب اس صورت میں رہنما چاہیے کہ کیا اس کا مسئلہ ہوگا شرعی کو کیا ہوگا آواز بڑھا دیجیے گا کال میں چاہے سننے میں آسانی ہو اس سے میں دوبارہ چلانا نہیں میں سمجھ ہوں دیکھئے مدعا یہ ہے یہ جو فورم ہے یہ اولین ہم ترجیح دیتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو وہ کوئی مسائل پوچھتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کسی واقعے سے دو چار ہیں ٹھیک ہے اور انہیں اب پوچھنا ہے کہ جناب اس کا حل کیا ہوگا درپیش ہے یہ کہلاتے ہیں وہ کوئی مسائل اور دوسرے ہوتے ہیں فرضی مسائل ٹھیک ہے تو اب پندرہ ہزار سکے کون آدمی لیتا ہے تو کون آدمی ایسا ہے جو نوٹ دے اور پندرہ ہزار کے سکے لے ٹھیک ہے تو جو روزگاری کے کام کرنے والے ہیں وہ بھی اتنا اور اتنے پیمانے پر کام نہیں کرتے ہوں گے جی اس سوال کا جواب ضرور موجود ہے ٹھیک ہے لیکن میرے جواب دینے میں شدید ترین غلط فہم پیدا ہوگی ٹھیک ہے اور لوگ نہ جانے کیا سمجھیں گے اور کوئی بریت نہیں کے سود میں پڑ جائیں ٹھیک ہے لہٰذا یہ بہت نازک مسئلہ ہے آپ کو اگر یہ مسئلہ ایز ایک مسئلے کے طور پر پوچھنا ہے تو دارالفہ سنت کے جو ہے وہ موجود ہیں فون نمبرس ان پر آپ مسئلہ پوچھ لیں باقی اس نوعیت کا مسئلے کا جواب میں اس فورم پر نہیں لوں گا ماشاء اللہ آ, اچھا یہ دارالخا علیہ سنت کے جو نمبر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ آ رہے ہیں یہ اپنی ڈائری میں اور موبائل فون وغیرہ میں آپ اس کو جو ہے سیو کر لیجئے انشاءاللہ کام آئیں گے بلکہ یہ وہ نمبر ہیں اولین نمبر جو ہم سیو کریں اپنے ٹیلیفون ڈائریکٹری میں یا موبائل میں تو ان نمبروں میں یہ بھی شامل ہونا چاہیے کہ شرعی مسائل پیش آتے رہتے ہیں ان پہ معلومات اور رہنمائی لینی ہوتی ہے تو یہاں سے رابطہ آپ کا ہو جائے گا انشاءاللہ شاء اور پھر اس سے آگے جو ہے جو بھی صورت بنے گی وہ اس پہ عمل کر لیجئے گا ابھی ہم اگلی کال شامل کرتے ہیں جی میں محمد نواز انجم خوشحد سے بول رہا ہوں مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں ایک سرکاری ملازم ہوں گورنمنٹ کی طرف سے مجھے ایک موٹر سائیکل ملا ہُوا کیا میں اسے سے اپنا ذاتی کام کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب گورنمنٹ کی طرف سے موٹر سائیکل کس طرح ملا ہوا ہے یہ واضح نہیں ہے یہ ایک تو یہ ہوتا ہے نہیں گورنمنٹ نے آسان قسطوں میں دے دیا جی جس کی آپ ادائیگی کر کے آہستہ آہستہ آہستہ قسط اتار رہے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کو گاڑی گورنمنٹ کی ملتی ہے تو ویسے استعمال کے لیے ملی ہوئی ہے سرکاری کام کاج نمٹانے کے لیے ٹھیک ہے اگر سرکاری کام کاج نمٹانے کے لیے ملی ہوئی ہے تب تو ظاہر بات ہے آپ کے نہیں ہوگی جن کاموں کے لیے ملی ہے انہی کاموں تک محدود رکھنا ضروری ہے ٹھیک یہ نہیں ہے کہ آپ صبح سے شام تک جو مرضی کرتے رہیں اس کی گنجائش نہیں ہے ٹھیک اگر پہلی صورت ہے کہ آپ نے گاڑی گورنمنٹ نے آپ کو گاڑی بیچی ہے یا کہیں سے دلوائی ہے لیکن کس نے آپ ادا کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایسی فروخت میں صحیح اچھا مجھ سے بازو کا جو گاڑی پوری دے دی جاتی ہے مطلب ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے ہوتی وہ ادارے کی ملک ہے لیکن وہ شخص کو ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے اب وہ اسے ادارے کے بھی کام کرتا ہے اور بسا اوقات مطلب وہ اپنے ذاتی استعمال میں بھی لاتا ہے گورنمنٹ اداروں میں بھی ہوتا ہے پرائیویٹ اداروں میں شریعت کے نزدیک بھی جی اور جو دنیاوی قوانین ہے جی اہل معاشرات کے جو قوانین جی ہیں جو جی کورٹ میں رائج ہیں اس میں بھی یہ کام غیر قانونی کہلاتا ہے جی نے اخبارات پڑھے ہوں گے خبریں آتی ہیں جناب فلاں وزیر صاحب گاڑیاں جو ہے وہ اپنے استعمال میں لیے ہوئے ہیں اور یہاں لگائی ہوئی ہے اور وہاں لگائی ہوئی ہے جی سارے معاملات آتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قانونی طور پر اس کی اجازت نہیں ہوتی جی قانونی طور پر اجازت نہیں ہے تو اس کا جو ہے وہ یہ استعمال کیسے جائز ہو سکتا ہے تو جو حکومت کا جو وہ ہے املاک ہیں جی وہ ایک بیت المال کی طرح ہے جی ان کی حفاظت ضروری ہے وہ قوم کی امانت ہے ٹھیک جی مطلب جو قوم ٹیکس دیتی ہے جی اس سے یہ تمام اخراجات پورے کیے جاتے ہیں جی تو ان اخراجات کو امانت کے دائرے میں رکھتے ہوئے استعمال کرنا ضروری ہے جی تو اگر وہ گاڑی دی گئی ہے صرف شعبے کے کام نمٹانے کے لیے تو وہیں تک محلوز اتنا ضروری جی ہوگا ٹھیک جی جی گڈ محمد عمر شفیق بات کر رہا ہوں بھاگل سے سر میرا سوال ہے کہ میرے پاس ایک گاڑی ہے اس کی قیمت ہے چار لاکھ روپے کوئی بندہ مجھے بھی آ کے چار لاکھ دے گا یا پورے پاکستان سے اس کو وہی گاڑی چار لاکھ میں مل جائے گی ایک آدمی آیا آ کے مجھے کہتا ہے کہ بھائی میں تمہیں دو لاکھ روپے ابھی دیتا ہوں بکایا پیسے چھ ماہ کے بعد دوں گا تو مجھے گاڑی کتنے میں فروخت کرو گے میں اسے کہتا ہوں بھائی میں تمہیں پانچ لاکھ میں فروخت کروں گا وہ بندہ افرار کرتا ہے کہ قیمت کم کرو میں کہتا ہوں بھائی کوئی قیمت کم نہیں ہے یہ پانچ لاکھ ہے وہ بندہ جو ہے آ کے مجھ سے گاڑی لے جاتا ہے پانچ لاکھ میں اور دو لاکھ دے جاتا ہے بکیا کے تین لاکھ وہ مجھے چھ مہینے کے بعد دیتا ہے چھ مہینے کے بعد یا سات مہینے کے بعد لیتا میں بکیا تین لاکھ ہوں. اب میں نے پوچھنا یہ ہے کہ میں نے ایک لاکھ روپیہ گاڑی پہ منافع کما دیا اب یہ ایک لاکھ میرے لیے لی لی لی لی حلال ہے کہ حرام ہے ٹھیک ہے جی انہوں نے یہ پوچھا کہ نقد میں یہ سستے بیچتے ہیں ادار میں مہنگے بیچتے ہیں جی ایک گاڑی ہے جس کی قیمت چار لاکھ روپے ہے مارکیٹ پہ لو لیکن ایک شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے پانچ لاکھ کی دے دو اور دو لاکھ ابھی لے لو بلکہ تین لاکھ چھ یا سات مہینے کے بعد لے لو تو یہ جائز ہو گیا مطلب یہ نقد کے مقابلے میں تھوڑا مہنگا بیچتے ہیں جو سوال آپ نے پوچھا ہے بڑا واضح سوال ہے اور بظاہر تو اس ڈیل کے اندر کوئی شری خرابی موجود نہیں یہ ایک جائز ڈیل ہے لیکن اگر آپ پراپر قسطوں کا کام کرتے ہیں آپ کی شاپ ہے آپ قسطوں پر جو ہے وہ اس طرح لوگوں کو مال بیچتے ہیں تو پھر دیکھنا ہی پڑے گا کہ اس کے ساتھ آپ نے مزید کیا شرطیں عائد کی ہوئی ہیں ٹھیک تو یہ طریقہ تو ٹھیک ہے کہ نقد میں اگر کوئی سستی بیچتا ہے ادھار میں اس میں مہنگی اس میں کوئی شدید خرابی نہیں ہے لیکن اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جی جو ایگریمنٹ میں شامل کر دی جاتی ہیں ٹھیک تو بہرحال اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو اپنا وہ ایگریمنٹ بھی علما سے چیک کروا لیں ٹھیک ہے یعنی اس کے ساتھ اگر کوئی شرائط آئٹ کر دی گئی ہیں تو پھر وہ الگ سے چیک ہوں گے ٹھیک ہے اگلے کال کی طرف بڑھتے ہیں سب جیسے ناکام تجارت سلسلے میں مرتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ بہت دکانوں پر فکس پرائز شاپس ہوتی ہیں جس میں کسی قسم کا گاہک اور دکاندار کے درمیان معاملات طے نہیں ہو سکتے فکس پرائز آپ ہوتی ہیں ایسا کسی ہی سے کاروبار کرنا اور خریداری کرنا کیسا ہے ٹھیک ہے دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے <تصفح> تجارت کو بیان کرتے ہوئے بات بیان کی ہے کہ باہمی رضامندی کا نام تجارت ہے ٹھیک <تصفح> تو فریکین جس پرائز پر متفق ہوتے ہیں اسی پر سودا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تو نہیں کہ ایک بول چلا گیا کہ ایک ہزار کے دے دو تو سامنے والے پر لازم ہو گیا کہ وہ ایک ہزار کے دے ٹھیک جس کا مال ہے اس نے بول دیا کہ میں ایک ہزار کے دوں گا اور جو خریدنے آیا اس کے اوپر لازم ہو جائے کہ وہ ایک ہزار کی خریدے تو جو اصل دار و مدار ہے وہ ہے فریقین جس قیمت پر رضامندی ظاہر کرتے ہوئے متفق ہو جائیں ٹھیک تو جب سامنے والا اس پر بزد ہے یا اس پر اس کا ایک طریقہ کار اس کا ایک ضابطہ ہے کہ میں اتنے میں دوں گا اس سے کم میں نہیں دوں گا تو اب جو خریدار ہے اس کے پاس آپشن نہیں ہے ٹھیک ایک ہی آپشن ہے یا تو وہ خرید لے یا نہ خریدے اگر وہ ڈیل کرتا ہے اس قیمت پہ تو جائز ہے اور اس نے جو واحد کلام لکھ کر پاکستان میں میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے کلام واحد واحد کلام ٹھیک ہے لگا دیا ہے جی کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی تو اس کا یہ لگانا بھی جائز ہے کوئی شرع اعتبار سے یہ نہیں کہیں گے کہ ناجائز کام کیا اس نے ہاں یہ ہے کہ بارگیننگ کی گنجائش اگر رکھنی اگر وہ بنتی ہے تو اس کو رکھنی چاہیے تو مطلب اس سے بارگیننگ ضروری نہیں ہے بارگیننگ کی گنجائش دینے ضروری نہیں ہے دکاندار پہ لازمی نہیں لازمی ٹھیک اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا سوال ہو رہا ہے جسا بھائی یہ ہمارا سوال ہے کہ ہم سوند منڈی سرگوتا میں کام کرتے ہیں اور زمیندار کو روپے دیتے ہیں اور یہ منڈی کی یہ رواج ہے جو آر کی جس کو پیسے دیتے ہیں زمیندار اس کے پاس مان لیتے ہیں یا ہم نے یہ یہاں سے پوچھا انہوں نے فرمایا یہ تھی کہ کار غلط ہے میں صرف یہ کرتا ہوں جس زمین دار کو پیسے دیتا ہوں اس کو میں کہتا ہوں کہ آپ ہمارے پابند نہیں ہیں اگر ہمارے پاس لے گاؤں تو آپ کی مہربانی اگر دوسرے کے پاس بیچو تمہاری مہربانی یعنی ہم جب روپے دیتے ہیں تو پابند نہیں کرتے کیا یہ طریقہ جائز ہے آپ کا کہنا مرحبا بہت خوشی ہوئی یہ بات سن کے کہ ایسی سوچ کے حامل بھی موجود ہیں لیکن دل پر غور کر لیا جائے کہ جب وہ کسی اور کے پاس مال جا کر بیچے گا تو پھر کیا ہوگا آپ کے کیا احساسات ساتھ ہوں گے اور آپ آئندہ سال اس کو قرض ہنسنا دینا چاہیں گے یا نہیں دینا چاہیں گے قرض کا جہاں معاملہ آ جاتا ہے وہاں احتیاط کے تقاضے بڑھ جاتے ہیں اور کیونکہ جب اس بنیاد پر لوگ قرضہ دیتے ہیں مارکیٹ میں معروف ہے کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ باؤنڈ ہو جائے اور ہمیں ہی لا کر مال بیچے جی تو اس نے اپنے قرض پر نفع اٹھایا ٹھیک جی ہے تو جب اتنا حساس معاملہ ہے سینسیٹیو معاملہ ہے تو اس پر اطمینان جو ہے اتنی جلدی کرنا مشکل کام ہے ٹھیک یعنی ہوتا نہیں کہ بندہ سوچے کہ میرے دل کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جی تو تھوڑا اس کو اپنا دل تھوڑا سا جو نا وہ کھنگالنا چاہیے ٹھیک تھوڑا سا کونے کھانچے دیکھنے چاہیے کہ اس کے اندر کہیں یہ بات تو نہیں چھپی ہوئی ہے کہیں یہ بات تو نہیں چھپی ہوئی ہے اور ایک بات میں نرس کی ہے اگر یہ مسلسل دو تین سال ایسے ہی کرتا رہے جی کہ قرضہ تو لے جائے لیکن مال یہاں لا کر نہ دے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی غور کرنے ٹھیک ہے تو پتا چلا کہ رسمن تو کہہ دیا ہے لیکن دل کے اندر تو تمام وجود ہے دل کے اندر تو ایک رنجش بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر یہ کہیں اور جاتا ہے تو پھر آئے اگلے سال میرے پاس میں اس کو دوں گا قرضہ وہ تو, تو حال اور قول جو ہے وہ تو مطابق نہیں ہوئے ٹھیک تو قول اسی صورت میں جو ہے وہ صادق کہلائے گا جب قلبی معاملہ جو ہے جو حال ہے وہ اس کا ساتھ دے تو ورنہ صرف کہنا بھی نہ کافی قرار پائے گا اس کا ایک طریقہ اور ہے جی اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آڑتی ہیں تو آپ خود کر دیں نہیں آپ کی ملکیت میں جو پیسے ہیں وہ نہ دیں کسی دوست احباب کسی اور سے دلوا دیں لیکن اتنی بڑی رقم کون دے گا بلا وجہ میں یا جو کسان ہے اس کو چاہیے کہ وہ زمیںدار سے نہ لے کسی اور رشتے سے لے لے عزیز سے لے لے اپنا کام چلا لے ٹھیک ہے لیکن چونکہ پیسوں کی ہر ایک کو ہی ضرورت ہوتی ہے ہر ایک جو ہے وہ کوشش ہی کر رہا ہے سہولت سے مل جائے کہیں نہ کہیں سے سہولت سے مل جائے تو ایسے میں جو ہے وہ زم... جو آڑتی ہے وہی نامزد ہوتا ہے کہ چکے اس کے پاس جا کے ہم نے مال بیچنا ہے لہذا اس ہی قرضہ لیتے ہیں تو یہ اس فیلڈ کے اندر سبزیوں کی جو ہے وہ و فروخت پھلوں کی خرید و فروخت حلال اور طیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں جی ان نعمتوں کی خرید و فروخت کا یہ کام کرتے ہیں لیکن اس معاملے نے لا ان کو کہاں کھڑا کر دیا کہ یہاں بھی جو ہے سود کی آمیزش ہونے لگی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے اور اس وبا سے ہمیں محفوظ فرمائے ایک سوال بند رہا ہے میرے ذہن میں کیونکہ یہ ہمارے سلسلے میں بھی تقریباً دو تین دفعہ آ چکا یہ پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے میں اور آپ کو تو اس کا یوں بھی تجریف ہے کہ باقاعدہ اس پہ ایک سلسلہ کیا ہے ایسا لگتا ہے پوری پوری جو مارکیٹ ہے یہ یہ فروٹ منڈی سبزی منڈی جو ہے پوری اس میں رائج ہی یہ ہے صورتحال اب اس سے نکالا کیسے جائے مطلب یہ جیسے کہ آپ نے فرمایا بہت بنیادی تجارت ہے یہ اور رسک ہے یہ نکالا کیسے جائے کیسے بچا جائے اور یہ بھی فیل ہوتا ہے جیسے سوال کثرت سے آ رہے ہیں تو اس سے فیل یہ ہو رہا ہے کہ یہ فیل تو ہوتا ہے کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ شکوک و شبات ان کے ذہن میں آتے ہیں جب ہی تو سوال آتا ہے تو اب اس سے نکلی کیسے دیکھیں پچھلے بیس تیس سال پہلے چلے ہیں پیچھے ٹھیک ہے تو دیکھ لیں گے آپ کہ آج ریشو پر یہ کام ہو رہا ہے پچھلے سالوں میں آیا سے تھا یا نہیں اور اگر تھا تو کیا اسی ریشو پر تھا فرق واضح ہو جائے گا صحیح تو بات یہ ہے کہ اس چیز کو ہم نے اپنی مجبوری بنایا ہے اگر یہ کوئی فطری مجبوری ہوتی پہلے کیوں نہیں تھی یا پہلے کیوں اتنی عام نہیں تھی ہم نے اس کو اپنی مجبوری بنایا ہے تو جب کسان اور آڑتی دونوں ہی ذہن بنا لیں گے کہ اس طریقہ کار سے بچنا ہے تو ان کے پاس ایک نہیں درجنوں حل موجود ہوں گے ورنہ بیان کرنے والے بیان کرتے رہیں گے جیسا کہ وہ سرکاری گاڑیوں والا مسئلہ بیان تو کر رہا تھا لیکن دل میں ایک مایوسی بھی موجود تھی کہ پتہ نہیں کوئی عمل کرے گا یا نہیں کرے گا تو خیر مبلے کا کام تو بیان کرنا ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے ایسا نہیں کہ امید نہیں ہوتی لیکن ایک یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی ایک تعداد ہے جو عمل نہیں کرے گی سن لے گی عمل نہیں کرے گی ان کو سب پتا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے لیکن جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے علماء سے پوچھا ہے تو یہ پوچھنے کے بعد بعض آ ہوں گے جی تو ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جو پوچھتا ہے اور عمل کرتا ہے جی تو یہ جو معاملہ ہے اس بارش کی طرح ہے کہ جب بارش برستی ہے تو زرخیز زمین سرسبز ہو جاتی ہے جس زمین میں دلدل ہوتا ہے وہ اور زیادہ دلدلی ہو جاتی ہے جی اور زیادہ اس میں کیچڑ آ جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ جو علم دین ہے بلا شبہ بارش سے بھی بڑھ کر نعمت ہے ٹھیک جی اور جب یہ علم دین نشو و اس کی, کی جاتی ہے تو اب حاصل کرنے والے پر ہے ممکن ہے کسی کی ہلاکت نور اضافہ ہو جائے سن کر ٹھیک اور کوئی اس سے سمر جائے اسے اور اس کی آخذ بن جائے دونوں پہلوں موجود ہیں ٹھیک ٹھیک ہے جی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے سے کیا سوال کیا جا رہا ہے عبد الجبار اتاری بابل المدینہ سے ہوں اب صاحب کی بارگاہ میں سوال ارضیہ ہے کہ ہمارا ڈیری اینڈ کیٹل فارمنگ کے کام میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جانور جو ہے مطلب ادار قسطوں پہ دلائے جاتے ہیں جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ تقریبا ایک گاڑی بھینسوں کی گنی جاتی ہے جس میں تقریبا چھ جانور ہوتے ہیں اور اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ عموماً لوگ ایک گاڑی دلوا دیتے ہیں اور اس کے اوپر اس سے نفع طے کرتے ہیں کہ بھئی میں فی بھینس آپ سے دس روپے یا بارہ روپے نفا لوں گا اس کے بعد وہ پانچ ٹکڑوں میں جو کنڈیشن ہوتی ہے پانچ مہینے یا چھ مہینے کی ترکیب پہ وہ پیمنٹ اس کو ریٹرن کر دی جاتی ہے آپ کی بارگاہ میں ارزی یہ ہے کہ کیا اس طریقے سے جانوروں کی خریدو پڑو تو اس پہ یہ کہنا کہ فری جانور میں آپ سے اتنا نفع لوں گا اور وہ پیسے دے دے اور وہ خرید کے لائے اور جب جانور آ جاتا ہے اس کے بعد وہ اس کو ان نفع دیا جاتا ہے تو آپ سے عرض یہ ہے کہ ذرا شرعیہ رہنما فرمائے کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے اگر یہ طریقہ کار غلط ہے تو برائے مدینہ ہماری اصلاح فرمائیے اور صحیح طریقہ ارشاد فرمائیے عبد الجبار بھائی اگر آپ موجود ہیں تو میں گزارش کروں گا اپنا پی سی آر والوں سے ان کو لائیو کال پر لے لیں ٹھیک ہے تو مزید کچھ وضاحتیں ہم ان سے وہ وضاحتیں لے کے ان کو جواب دے دیں گے ٹھیک ہے آپ دوبارہ کال کر لیں لائو کال پہ ہم آپ کو لے لیتے ہیں آپ کے لیے فورم کھولا گیا ہے بتائیے ڈائریکٹر صاحب لائیو کال ہم لے سکیں گے ویسے تو یہ کال لائف ہوتی ہیں جی مطلب جسٹ لائف جسٹ لائف ہوتی ہیں ہم نے تو نہیں سنی ہوتی ٹھیک ہے آپ آپ کال کیجیے ان شاء اللہ رابطہ ہوتا ہے تو آپ کو لائیو لے لیتے ہیں اور آپ کو ترجیحی بنیادوں پہ لیں گے بالکل اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں اتنے اور دیکھتے ہیں کیا سوال ہو رہا ہے سر میرا سوال یہ ہے کہ میں کام کرتا ہوں فال سیلنگ کا چھتوں کا تو اکثر میں مجھے جھوٹ بولنا پڑتا ہے ایک سے دوسرا کام پکڑوں تو وہ مالک جو نا نہ یقین نہیں کرتے تو مجھے کچھ بتائیں کہ میری مجبوری بن جاتی ہے جھوٹ بولنا کہ میں کیا کروں سر جی جھوٹ بولنا مجبوری بن جاتی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خیر آپ نے نام بتایا ہوگا ہمارے جو ایڈیٹر بیٹھے ہوئے انہوں نے کاٹ دیا ہوا آپ کا نام لیکن بہال آواز تو پچھانی جاتی ہے بابوں کا تو اس طرح سوال نہیں کرنا چاہیے کہ میں یہ گناہ کا کام کرتا ہوں کیونکہ ایک ہوتا ہے گناہ کرنا اور ایک ہوتا ہے گناہ کا اظہار علامہ نبی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے اس مسئلے پر کہ گناہ کا جو اظہار ہے وہ بھی گناہ ہوتا ہے لیکن اس کے مستثنیات موجود ہیں ٹھیک بندہ علماء کے پاس جب مسئلہ پوچھنا چائے تو وہ اپنا جو مدعا ہے وہ بیان کرتا ہے تو اس کو صورتوں میں رخصت ملتی ہے ٹھیک ہے لیکن چونکہ یہ ایک اوپن فورم ہے جی اور سب سن ہیں صرف میں نہیں سن دا سب سن ہیں تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ یوں کہا جائے کہ کوئی شخص اس طرح کام کرتا ہے ٹھیک ہے اور وہ شخص یہ کہتا ہے کہ اس کی یہ مجبوری ہے اس کی یہ پریشانی ہے اس کو کام نہیں ملے گا اس کو یہ بولنا پڑتا ہے جھوٹ ठीक تو ठीक یوں کر کے بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے آ, اب دیکھیں جھوٹ بولنا تو گناہ کا کام ہے اور بات یہی ہو رہی ہے کہ ہم تجارت کو بیان کر رہے ہیں کہ تجارت اور ذرائع آمدنی کس طرح اچھے ہو سکتے ہیں تو دین اسلام نے ہر ایک فریق کے حقوق مقرر فرمائے ہیں آپ اجرت پر کام کرتے ہیں آپ کے بھی حقوق ہیں جو آپ سے کام لیتا ہے جو آجر ہے اس کے بھی حقوق ہیں آپ دونوں پر زمد یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے حقوق کی پاسداری کریں جب آپ جھوٹ بولیں گے تو لا حالا کسی نہ کسی کوتاہی کا ارتکاب کر رہے ہوں گے آپ پیمائش میں جھوٹ بولیں گے آپ مٹیریل کی جو ساتھ ہے اس کا معیار ہے اس کے بارے میں جھوٹ بولیں گے یا آپ جو ہے وہ لیبر گلط چارج کریں گے کہ جی اتنا خرچہ آیا حالانکہ اتنا خرچہ نہیں آیا ہوگا تو یوں اس طرح کے معاملات کے اندر جب آپ جھوٹ بولیں گے تو ہوگا کیا سامنے والے کے جو رائٹس ہیں جو حقوق ہیں وہ تلب ہو رہے ہوں گے تو وہ ایک ایکسٹرا غلطی ہے اس کے جو حقوق تلب ہو رہے ہیں وہ تو دوسرا گناہ ہے ٹھیک لیکن جو آپ نے جھوٹ بولا ہے اس کا بھی تو گنا ہے ٹھیک تو یوں یہ بات آپ ذہن سے نکال دیں گے جھوٹ اگر آپ بولیں گے تو آپ کو کام نہیں ملے گا آپ کو جو ہے وہ مشکلات ہوں گی پریشانی ہوگی تنگی ہوگی ایسا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت جو ہے وہ پاکیزہ چیز میں ہی رکھی ہے سچائی میں بلا شبہ برکتیں موجود ہیں تھوڑی سی ہمت کریں اور پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح آپ کو جو ہے وہ غیب کے خزانوں سے عطا فرماتا ہے قرآن مسجد فقاند میں واضح فرما دیا گیا اگر بندہ حرام سے بچتا ہے یعنی تقوا اختیار کرتا ہے حرام سے بچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس جگہ سے اسے رسک دیتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا اگلی کال کی طرف بڑے مجھ جی. سے جی اگلی کال ماشاء احکام تجارت سلسلہ بہت ہی پیارا معلوماتی سلسلہ ہے ہمیں جائز اور ناجائز کا پتہ چلتا ہے مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ارض یہ ہے کہ ایک ٹیلر ہے جو کسٹمر سے ڈیڑھ میٹر میں ایک کرتے کی سلائی کا مطالبہ کرتا ہے اب وہ اس کسٹمر نے ڈیڑھ سو میٹر دیے سو کرتے کے بنانے کے لیے لیکن ڈیڑھ سو میٹر میں جب سو کرتے نکالے جاتے ہیں تو اس میں ایک یا دو عدد زائد نکل جاتے ہیں تو یہ زائد والا چونکہ مطالبہ ہوا تھا ڈیڑھ میٹر میں ایک پیس نکالنے کی یوں ڈیڑھ سو میٹر میں سو پیس نکل گئی لیکن دو پیس اس میں زائد اگر نکل جاتے ہیں تو وہ زائد والا عدد دو عدد وہ کرتا کس کا ہوتا ہے اس کا है کون ہے جواب ارشاد فرمائے مسئلہ بڑا واضح ہے اور یہ بات طے ہے کہ کپڑا جو ہے وہ مالک کا ہے ٹھیک ہے مطلب جس نے کپڑا دیا ہے اسی کی ملک میں رہے گا تو کرتا بھی لمب والا اسی کا ہوگا لیکن مالک پر یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سو کرتوں کی اجرت دے صحیح اگر دو کرتے زائد بن گئے ہیں جی تو دو کرتوں کی بحال اس کو اجرت دینی چاہیے ٹھیک جی یہ مطلب تنازع ہو سکتا ہے کہ درجے کہے کہ جی مالک کہے کہ میں تو اجرت نہیں دوں گا کپڑا بچ گیا تھا تو تمہیں جو ہے وہ سب پوچھنا چاہیے تھا میں تو سو کا ہی دیا تھا اس پر بحال گفتگو ہو سکتی ہے گفتگو کا دروازہ کھلا ہے لیکن معاملے کو اگر ہل کی طرف لے کر جائیں جی تو اس کا حل یہی ہے کہ کب جو اضافی کرتے ہیں وہ مالک کے ہیں ٹھیک ہے اور مالک کی ذمہ داری ہے کہ اضافی کرتوں کی جو اضافی اجرت بنتی ہے جی وہ اضافی اجرت جو سینے کی ہے وہ اس درجی کو دے دی مختب اگر مالک جو ہے برضا اور رغبت جو ہے وہ اس اس کو ہبا کر دے درجی کو بولے چلو میں نے تو ڈیڑھ سو میٹر دیا تھا مجھے تو اپنے سو کرتوں سے غرض تھی اب تمہیں بچت کر کرا کر یا جو بھی ہے کیونکہ وہ ایک ہی تھان ہوگا تو اس میں سے نکل آتے اگر دو کرتے نکل آئے ایک ایکسٹرا تو وہ تم رکھ لو اگر وہ برضا اور رحبت یہ نہ ہو کہ درجی صاحب خواب و خیال میں سوچتے ہیں کہ دیکھو یہ تو دو کرتے زائد ہو گئے مالک نے تو مجھے کر دیا ہوگا مالک نے چھوڑ دیا ہوگا مالک کیا کرے گا ان کا میں خود اچھا ایسا معاملہ نہ ہو خود مطلب اس کا حکم نہیں ایسا نہ ٹھیک ہے اگر مالک دیتا ہے تو ٹھیک ہے اس کا مال اس نے دے دیا لیکن درجی فی اس کو یاد نہیں ہے اجازت لینی ہوگی ساری اجازت کیوں لے گا اچھا سوال کی دینی ہوگی سوال کی اجازت تو نہیں ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک مالک خود دے دے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ورنہ مزدوری لیا ٹھیک ہے ماشاء اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں محمد مفتی سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم بینک میں پیسے رکھتے ہیں اکاؤنٹ اکاؤنٹ میں تو اس میں اگر وہ ہمارے پیسے اٹھا کے استعمال میں لے آتے ہیں لیکن ہمیں نہیں بتاتے کہ ہم, ہم, ہم نے پیسے کسی جگہ پر استعمال کر دیے تو ہمیں تو یہی پتا ہے کہ ہمارے بینک میں پیسے پڑے ہیں ان کے پاس ہماری امانت ہے ان پر ہمارے کچھ چارجز نہیں ہیں جتنے ہم نے دینے اتنے لینے ہیں اگر وہ اٹھا کے میں لگا دیں تو اس میں کیا ہم گناگار ہوں گے اس کا شرعی مسئلہ ہے یہ ٹھیک ہے جی دیکھیے اگر جو. تو تعین ہو جائے نا بالکل متعین ہو جائے یعنی نامینیٹ ہو جائے کہ یہ پیسہ سودھی کام میں ہی لگنا ہے جی سودھی کام میں ہی لگنا ہے ٹھیک ہے تو تو کرنٹ اکاؤنٹ کی بھی شاید اجازت نہ دی جائے لیکن ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ نے جا کے پیسے رکھے صحیح اور وہاں سے ایک صاحب آ جن کا کوئی بھی اکاؤنٹ ہو لیکن اس اکاؤنٹ میں سارے پیسے تو سو نہیں ہوتے نا ٹھیک ہے م... مثلا کہ دس فیصد ہوتا ہے باقی اصل رقم ہوتی ہے تو وہ آگے اپنے پیسے نکلوانے انہوں نے آپ کے پیسے اٹھا کے ان کو دے دیے اچھا بینک میں ایک ہیڈ ماسٹر پہنچا اپنے اسکول کی تنخواہ لینے کے لیے ٹھیک ہے اور آپ نے پیسے جمع کرائے تھے انہوں نے آپ کی رقم اٹھا کے اس کو تنخواہ میں دے دی ٹھیک ہے تو معاملہ یہ ہے کہ سودی اداروں میں نو ڈاؤٹ بہت سارے معاملات کے اندر یعنی اکثر سودی داروں کے اندر سود پر ہی کام ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن سودی اداروں کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ بھی تو ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا جو پیسہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا اور دوسرے اکاؤنٹ روڈوں کو مل جائے کوئی بھی تو نہیں ہے صحیح تو یوں جو آپ کا پیسہ ہے وہ سودی معاملات میں ہی استعمال کیا جائے گا جی ایسا کوئی تعین نہیں ہوتا ٹھیک تو اس لیے جو کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائے جاتے ہیں سودی اداروں میں ہو یا اسلامی ٹائٹل کے حامل اداروں میں ہو ان دونوں اداروں کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانا جاس ہے ٹھیک اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جی میں فیصل بات کر رہا ہوں لاہور سے میرا سوال یہ ہے کہ میرے کاروبار موبائل فون ہے سب سے امپورٹ کا بزنس ہے ہمارا کام ادھار دیے بغیر نہیں چلتا ادھار اس مارکیٹ میں ہوتا ہے کہ لاکھوں روپے کا ادھار ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر ان کو لینے کے لیے بھی ایک بہت ہی واسطے ٹلے اور عجیب و غریب معاملات میں ہو جاتی ہے بات پیسے ریکور بھی بہت مشکل سے ہوتے ہیں پریشانی ہے اس بات میں نا تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ادھار پہ کام کرنا چاہیے یا کیش پہ جتنا ہو بس اتنا ہی کرنا چاہیے اگر کیش پہ کریں تو پھر کام ایک مدود طریقے سے ہوتا ہے اور اگر ادھار پہ کریں تو پھر لوگ کہتے ہیں سارا ہی دے دو اس بعد میں پیسے بھی پیلوں کے ساتھ اور عجیب و غریب معاملات سے ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں جی ایک, ایک تو ہم مذمت کرتے ہیں شریت کی روح سے ٹھیک ہے کہ جو لوگ ادھار پر مال لے جاتے ہیں مدت پوری ہو جاتی ہے اور وہ استطاعت رکھتے ہیں لوٹانے کی وہ نہیں لوٹاتے تو بہرحال وہ غلط کرتے ہیں ٹھیک اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو پوچھا ہے اس کا تعلق مشورے سے ہے جی تو مجھے کیا کرنا چاہیے تو مشورہ یہ دیا جا سکتا ہے کہ پہلی ترجیح میں تو آپ نقد پر کام کریں پھر آپ ایسے پارٹیوں کو مال دیں جو آپ کو زیادہ تم نہیں کرتی مطلب ہوتا ہے کاروبار کے اندر بعض اوقات پارٹیاں کچھ نہ کچھ ڈپتی ہیں ایک جو ہے وہ ڈیل کے پیسے رکھ لیے دوسری کو اتار دیے ایک رکھ لیے دوسرے کو اتار دیے یہ رولنگ رہتا ہے معاملہ تو جن پارٹیوں سے آپ کو لگتا ہے کہ یہاں مشکلات کم ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ آپ کام کر لیں تو بہال نقد بیچنا بھی جائز ہے ادھار بیچنا بھی جائز ہے اور اب معاملہ آپ کی مرضی اور اختیار کا ہے دنیا داری کے اندر پریشانیاں تو نہیں دنیا داری کے اندر پریشانیاں تو ہیں اس سے ویسے یہ ادھار کا جو معاملہ ہے کہ ادھار لے لیتے ہیں لوگ مارکیٹ میں یہ عام رواج ہے کہ یعنی آپ ایک چیز لے کر جائیں بھائی میں بیچنے کے لیے آئے ہوں اور کیش پہ دوں گا جتنا لینا ہے آپ کو لے لو وہ لے لے نہیں لے نہیں لے, لے اور لے گا بھی تو ایک دو چیزیں لے لے گا وہ ایک دو آئٹم لے لے گا آپ سے کیش دینا اسے ادھار لے کے جائیں تو وہ پوری ٹوکری دے دو پورا گودامی دے دو جمع کرا دو کیونکہ اب تو بک گیا تو دے دوں گا نہیں بکا تو بس وہ پڑا ہوا ہے اور بگ بھی گیا تو پھر بھی وہ مطلب اسلامی تعلیمات کے حوالے ابھی آپ نے بیان تو کر دیا مطلب اجتماعی مسئلہ ہے ایک چھوٹا دکاندار ہو بڑا دکاندار ہو چھوٹی فیکٹری ہو بڑی فیکٹری ہو ایک روٹی ہے یہ اصل میں بعض اوقات تو فزیکلی کاروبار ہی ہو رہا ہوتا نا جی بعض اوقات لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کیا کریں ہمارے ہاتھ میں پیسہ آ جائے یعنی ایسے دکاندار بھی دیکھے گئے ہیں بہت بڑی لاٹ کے اندر ادار مال لے لیں گے اور مارکیٹ میں ہول سیل میں بھی وہ مال اتنے کا نہیں ملتا اس سے کم میں وہ بیچ کے بس ان کا مقصد یہ کیش آجا. ہمارے پاس آ جائے اب جب وہ کیش ان کے پاس آیا تو نفع دے کر تو نہیں آیا مستان مستان کم میں مال بیچا ہوتا ہے بعض جی. تو وہ ان کو کیش کہیں اور لگانا ہوتا ہے اور کہیں اور وصولیات جو ہے دینی ہوتی ہے اور یوں لے دے دی وہ اپنا کام چلاتے ہیں تو وہ پیسے پورا کرنا ان کے لیے ویسے مشکل ہو گیا دوسری صورت یہ ہے کہ جناب انہوں نے بغیر کسی سوچے سمجھے منصوبہ بندی کے ڈھیروں مال اٹھا کے اسٹاپ کر لیا مالی مفت سمجھ کر اب وہ بکی نہیں تھا ان کو دیکھنا چاہیے تھا نا کہ ان کی کیا کیپیسٹی ہے اور وہ مال کتنا وہ بیچ سکتے ہیں کتنا نہیں تو یہ نہیں کہ ادھار کسی مالی مفت کا نام ہے ٹھیک ہے اتنا ہی مال لیں جتنا آپ بیچ سکتے ہیں صرف میرے دل میں آ رہی ہے بات کر دوں تاکہ وہ کمپلیٹ ہو ابھی بالکل حال ہی میں میرے علم میں آئے کو آپ کو پتہ مارکیٹ کے حوالے سے تو کروڑوں روپے ہوتے ہیں لوگوں کو کروڑوں روپے بے کے اور وہ ایسے لوگوں کو ادھار دے دیتے ہیں بسا اوقات کہ مارکیٹ میں اگر چار لوگوں سے جا کے پوچھا جائے کہ جن کی مارکیٹ میں سیو ہوتی ہے گڈ ول ہوتی ہے ان سے جا کے پوچھا جائے کہ یہ دکاندار ہے یا یہ فرد ہے اس کو ہم ادھار دے دیں تو وہ بےچارے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ اس کو نہیں دینا اور نظر آ رہا ہوتا ہے ایک معقول بندے کو کہ یہ شخص اتنا ادھار اس کو نہیں دینا چاہیے لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک سبز باغ دکھا رہا ہوتا ہے اور سبز تو نہیں ہوتا وہ کالے ہی ہوتے ہیں باغ وہ باغ دکھا رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو اتنا ادھار دے دیتے ہیں اتنا ادھار یعنی بساؤ کا تو وہ لینے کے تیار بھی نہیں ہوتا اسے بھی پتا ہوتا ہے میری کیپیسٹی نہیں ہے لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں رکھو آپ رکھو دے دینا اب جب وہ اس طریقے سے لیتا ہے تو پیسے کی ہر سے ایسا لگتا ہے کہ وہ کالی بات اور وہ پھر لے کے غائب تو بس یہ حکمت کا محفوظ ہونا ہے یعنی حکمت سے کام نہیں لیا جاتا تو تجارت بھی عقل مندی سے ہوتی ہے جس کے اندر زیادہ حکمت عملی اور عقل مندی زیادہ ہوتی ہے اتنا زیادہ آگے بڑھتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ بڑی مارکیٹوں کے اندر مہینے دو مہینے کے اندر ایک ایسا کیس سامنے آتا ہے کہ جی فلاں بہت ویل سیٹڈ سمجھا جا رہا تھا کروڑپتی سمجھا جا رہا تھا جب پردہ اٹھتا ہے پتا چلتا ہے کہ وہ کنگال ہو چکا ہے اس جی ورنہ لوگ رفو چکر ہو جاتے ہیں شاید جی بھی ہو جاتے ہیں بعض لوگ تو یہ جو معاملات ہوتے ہیں ان کے پیچھے اسی طرح کی تو غلطیوں کے ثباب ہوتے ہیں جی جن کے وجہ سے یہ اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں کہ آسمان سے زمین پر آ جاتے ہیں اچھا وہ کال لینا ممکن ہوا کہ نہیں بتائیے گا سرسے کا وقت بھی ختم ہونا چاہتا ہے ٹھیک ہے جلدی ہم اگلی کال لے لیں اتنے ہی یا ان کی کال دی جا رہی ٹھیک محمد سعید مرکز الاولیاء الاور سے بات کر رہا ہوں ملتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ کچھ سوسائٹیز جو ہیں وہ اپنی لینڈ پرچیز کرنے کے بعد فائل جو ہے وہ مارکیٹ میں بیچتی ہیں کہ یہ فائل پانچ لاکھ کی ہے یا چھ لاکھ کی ہے اور اس کی انسٹالمنٹ جو ہے وہ بیس ہزار چالیس ہزار یا پچاس ہزار پر منتھ ہے لیکن پلاٹ لینڈ اویلیبل ہے لیکن پلاٹ کا نمبر اس فائل کے اوپر نہیں لکھا ہوتا ایک سال یا دو سال کے بعد بیلٹنگ ہوگی اور اس کے بعد پلاٹ نکلے گا کیا اس صورت میں پلاٹ یا وہ فائل لینا جائز ہے اور کچھ سوسائٹیز صرف فائل چھ لاکھ کے دینے کے بعد کہتی ہیں کہ ڈیڑھ ماہ کے بعد بیلٹنگ ہوگی اور اس میں آپ کا گا اس کے بعد آپ کی قسطیں شروع ہوں گی کیا دوسری صورت جائز ہے یا نہیں میں پہلے اس کا مختصر جواب دے دیتا ہوں جی ہم نے اس پر بارہا غور کیا اور ہمارے مشورے ہوئے مجھے ایک آتشریا میں بھی مساجر بحث آیا جی جس سوسائٹی کے اندر پلاٹ کی نامنیشن نہ کی جائے نمبر الارٹ نہ کیا جائے تو ایسی پراپرٹی کو خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہے جی کال لیجیے گا جی کال دے دیں عبد الجبر بھائی علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں عبد الجبار بھائی میں نے کہا کہ چلیں آپ مسئلہ پوچھیں گے اور ہم اگر مگر اگر مگر سے جواب دیں گے تو کیوں نہ آپ کو ہم کال پہ لے لیتے ہیں اب دوبارہ بند کیجیے گا آپ کیا مسئلہ بند کر رہے تھے یہ کر رہا تھا ہمارے کام میں یہ ہوتا ہے کہ جو جانوروں کے خرید و فروخت کے معاملات ہوتے ہیں ایک تو کچھ ایسے لوگ ہیں مطلب جو جس کا فارمروں کو ادھار پہ مال دلواتے ہیں مثلاً ایک جانور کی قیمت ہوتی ہے لاکھ روپے اب ہمارے کام میں یہ ہوتا ہے کہ گاڑیوں کا کہنا جاتا ہے کہ بھائی ایک گاڑی کا سودا اس میں چھ جانور کاؤنٹ ہوتے ہیں حمد. اب وہ یہ طے ہو جاتا ہے بھائی جانور میں آپ سے دس ہزار روپے نفا ل اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک منٹ رکیے گا اب مثال کے طور پر چھ جانور گاڑی میں آئے اور ایک ایک لاکھ کا ایک جانور ہے تو یہ سارے چھ کے چھ لاکھ روپے انویسٹر کے ہوں گے جناب جو مال لے رہا ہے اس کے کوئی پیسے نہیں ہوں گے اس کے بالکل کوئی پیسہ نہیں ہوگا ہاں تو اگر انویسٹر یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم یہ پیسے پکڑو اور میری طرف سے مال خرید کر لے آؤ اور جب مال خرید کر لاؤ گے تو میں فی جانور دس ہزار روپے رکھ کے تمہیں میں بیچ دوں گا جی اس کے بعد دوسری ڈیل بھی ہوتی ہے جی اس کے بعد دوسری ڈیل بھی ہوتی ہے ان کی نہیں اس کے بعد دوسری ڈیل نہیں ہوتی بس یہ طے ہوتا ہے کہ میں اتنا نفع لوں گا تو اس طریقے سے کام ہے لیکن بعد حضرات اس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں کہ بھئی میں 6 جانوروں کی قیمت وہ فکس کر دیتا ہے بھائی میں 7 لاکھ روپے آپ کو دوں گا 7 لاکھ روپے میں آپ جانور خرید کے لے آؤ اب وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ 6 جانور 7 لاکھ سے کم میں بھی آ جاتے ہیں وہی جانور 7 لاکھ سے زیادہ قیمت میں بھی آ جاتے ہیں تو اس صورت میں نفع کرنا کیسا دیکھیے یہ دونوں صورتیں ایک شخص پیسے پہ کرتا ہے ایک شخص مال کی تعداد پہ کرتا ہے یہ دونوں صورتیں غلط ہیں یہ دونوں صورتیں غلط ہیں لیکن حل موجود ہے تھوڑا سا ایک معمولی سی ترمیم کر لیں تو یہ صورت جائز ہو سکتی ہے یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ان کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیج دیں کہ مجھے تو مال کی پہچان نہیں ہے میں مجھے اندازہ نہیں ہے مال کیسا ہوگا میری طرف سے تم جا کر مال خرید کر لے آؤ اور جتنے کی خرید کر لاؤ اور جو لاگت لگے وہ لے کر یہاں آ جاؤ اپنے باڑے میں مال رکھ لو پھر یہ شخص وہاں جائے اور وہاں جانے کے بعد کلکولیٹ کرے مطلب اضافہ کرے دس دس ہزار روپے جو اس کو نفع لینا ہے پانچ ہزار لینا ہے جتنا بھی لینا ہے اور وہ یہ کہے کہ اب میں نے یہ جانور اتنے مہینے کے ادار میں تمہیں بیچے اتنے پیسے میں بیچے تو یوں جب وہ دوسری ڈیل کر لے گا تو ان کا جو یہ کام ہے وہ جائز ہو جائے گا اللہ ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا ہے ان شاء اللہ کل دوپہر بارہ بجے سلسلہ آپ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھ سکتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں علم دین سیکھنے کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم